نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شجئات عمادنا من يهده الله فلا يذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لدين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفل عنكم سيئاتكم وضاف الحکم و اللہ ولی راؤدین محترم شامین حاضرین مسجد نوجوان ساتھیوں کی سرقی قرقان کی شکایت ہم نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العالمی نے اللہ کا حکم دیا ہے اور تقب اللہ کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقبا سے نوازے ندی رہی پابندی کے ساتھ تقوا کی دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے اللہ اصل و کل خدا وا ولا خا قول جنا یا طرح سے آپ بڑی شدت سے جیسے قرآن پاک سورتیں لوگوں کو پڑھاتے تھے ویسے ہی آپ یہ دعا یاد کراتے تھے کہ اللہ تکواہ وکتی ہا انت خیر من منظکا انت ولی و مولاحا یہ تکو حاصل کرنے کی دعا کبھی رہ کرسان کیا کرتے تھے رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا منطق اللہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تین عادیشان نعمتوں سے نوازیں گے یا تم فرقان پہلی چیز تو اللہ تقویٰ کی برکت تمہیں فرقان عطا کریں گے فرقان کا مطلب ایسا علم ایسا ایمانی ہے جوہر اور ایسی قوت جو ہمیشہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان خرچ کرا دے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ایمان اور وہ ایمان جوہر فرقان آپ کو بتا دے کہ ہاں یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے اس کو فرقان کہا گیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے اے ایمان والوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے کرو تو وایو تب صرک صحیح عاد اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی کے سارے گناہوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیں گے بہت فوائد ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے وقم اللہ تعالیٰ تمہاری مقصرت اور بخش کر گے سبا کے بڑے فوائد ہیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر جو بڑا قدر و کرم کیا ہے وہ دین اسلام سے نوازا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ انسان کو دین اسلام نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اطمن تو رقم دین اقم و اطمن تو علیہم احمدین و اے لوگ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے ہم نے تم پر اپنا انعام اور اپنا فض و کرم پورا کر دیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے صرف دین اسلام کو پسند کیا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تمہارے لیے میں نے پسند نہیں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اسلام سے نوازا ہے میرے بھائیو یہ جو ہمیں دین ملا ہے یہی دین اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی سوائے کلنگ کے ساتھ مناتے ہیں احبین اے راہی ہم کو عشق اے لوگوں سب سے بہترین دین اللہ تعالی نے ہمیں لے کر کے بھیجا ہے جو دین ہمیں لے کر کے بھیجا ہے اس دین کی بڑی دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ دین سراپا سچائی جی پر مدنی ہے اس دین کے اندر کوئی باطل و جھوٹ کی ملاوت نہیں ہے سب سے سچا دین ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ سب سے آسان اور سہل دین ہے جس کے اندر اب کو درگوزر رکھا بہت زیادہ بہت زیادہ تاثیر حکم دیا گیا ہے یہ دین اسلام کی خوبی ہے اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام عطا کرنے کے بعد ہمارے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے اور ہمارے لیے بہت ساری ہدایت کے لیے احکام بیان کیے ہیں ان میں سے ہماری معاشرتی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہم جہاں معاشرتی زندگی میں ہماری جو ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری معاشرتی نبی جو ہے ہم جہاں آباد رہتے ہیں وہاں مختلف مذاہب کے اور مختلف ادیا کے لوگ رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ نہیں ہو تو پھر مسلمان ہی ہوں مسلمانوں کے علاوہ مختلف قسم کے لوگ بھی آپ کے ساتھ آباد رہتے ہیں اللہ رقرآ دنیا کے اندر یہی ہمارے لیے دین پسند کیا ہے یہی دین اسلام ہے جس میں اللہ تعالی نے ہر ایک حقوق کو بیان کیا ہے انسانوں کے حقوق بیان کیا ہے یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کی بھی اللہ سارا نے آیات نابل کی ہیں اور نبی ریخلا بیان کی ہیں ہم <خخخخخ> مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب اللہ کے ذریعے اور نبی ریخرا شام کی سنت کے ذریعے جو غیر مسلمین ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے ہمارے لیے تو ہمارے ہمارے پاس ان کے لیے بھی ان کے حقوق کی تعلیم بھی ہم کو دی جاتی ہے ان کے ساتھ ہماری زندگی پیشے گزارے گزرے اور اب ان کے ساتھ پیسہ ضرور کریں یہ اسلام کی خصوصیت ہے دنیا کے اندر جتنے دین اور موجود ہیں کسی دین کے اندر آتا پھر خوش کر کے دیکھیں اور معلوم کریں تو آپ ہاں کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور ان کے حقوق کی کوئی تعلیم نہیں ملے گی اللہ رب العالمی نے ہمیں تمام ہم دنیا میں چونکہ لوگ کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمی نے سب سے پہلے یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ہر انسان ہر انسان تمہارے ہی ایسے انسان ہے کسی کو انسانیت سے خارج نہ کرو اللہ تعالیٰ احساس کرواتے ہیں سورہ گجرات کی عت یا جمنا تو امنا خلکنا تم نما کرے وہ انسا و جان شعب ہوا کبا رکھو انہ اللہ تعالیٰ ارشاد اے دنیا کے جہنات یہ قرآن نبی پرنا بھی ہو رہا ہے اور قرآن میں اس مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اے دردوں کو یاد رکھو انا خلق من تم و کرے وجاللہ بے کا رکھو اند اللہ تم دنیا کے اندر جتنے انسان ہو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آدم اور ایک حوا ایک ہی ماں ہے اور سب کا ایک ہی باپ ہے انہی دونوں سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد وہ تم شعبہ قبائ تم کو مختلف گروہ کے اندر مختلف ذات اور برادری کے اندر اور مختلف طبقات کے اندر اللہ نے تم کو تقسیم کر دیا ہے اور سات اور برادری کا معاملہ اسلام میں جو ہے یہ اس کا تعلق صرف ایک دوسرے سے تعلق کر کا ایک دوسرے سے پہچان کرانے کا ہے ورنہ اس سے زیادہ ذات برادری کا کوئی تعلق اسلام کے اندر نہیں ہے وہ جائنا قبا تم کو مختلف قبیلوں کے اندر اور مختلف کے اندر تقسیم کر دیا ہے لے کر رکھوں تاکہ آپس میں ایک کی تہار ہو سکے انہیں اچھی طرح سے یاد رکھنا تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ معذر انسان اللہ تعالیٰ کے نزیق وہ ہوتا ہے جو میں سب سے زیادہ صاحب اقوا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محاورات اور اونچ نیچ کا کوئی سوال اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا ہے لام اللہ محاورہ تماؤ تم اگر قربانی کرتے ہو تو قربانی کا گھوست اور قربانی کے جانور کا خون یا اس کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ سے نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کے نزیز سے تمہارے دل کا تقبا پہنچتا ہے اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث نبی رہی سرافر شاہ رواتے ہیں یاد رکھو ان در انورا کی مکم اللہ تعالیٰ نے تم کو مختلف رنگ میں تالا اور گورا اور سفید بنایا ہے اور تمہیں سال اور دولت سے نوانا ہے اور کسی کو اور مختلف سات اور برادری میں تقسیم کر دیا ہے لیکن یاد رکھنا مہان کرو ادا سو ریکم بولا ادا اموالم اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکر و سورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے تمام گورے کو نہیں دیکھتا ورا کی یم کرو انعم اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں انہیں دونوں چیزوں کا اعتبار اللہ تعالیٰ کیا ہے مال مارو دولت کا کوئی اعتبار اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوا تو تمام انسانوں کا ایسی ہمدردی اور ان کے اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے دل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جہاں ہم دنیا میں آباد ہیں ہمارے آگے پیچھے ہمارے سامنے ہمارے دائیں بائیں مختلف قسم کے اور مختلف قو میں آباد رہا ہیں اللہ رب العالمین نے تمام ہم کو تمام لوگوں کے ساتھ اچھی زمان اور حسن کا حکم دیا ہے پرانے ساتوتر بکرا کے عائد اللہ ردی نے شاہ کرواتے ہیں وکول النّا سے حسنان وکول وننا سے حسنان اے لوگ ہمیشہ لوگوں سے تم اچھی بات کیا کرو اچھی بات کرنے کا حکم دیا مسلمان ہو تو اس کے ساتھ اچھی بات گیر منڈی ہو تو اچھی بات اے اس کے ساتھ جب اچھی زبان استعمال ہو بس زبان ہی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں اسی لیے ہمیشہ انسان کو اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد رواتے ہیں وصول اے لوگو ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرو اور لوگ اس اچھی بات کیا کرو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے کے فکر نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سو روایا ارے مانو من کان بل پم عمر وومن آخر فل خیر اوسن کانبن وا جا رہی ووم آخر فل بے بہو اور کماتار آ رہے سراستان آپ ایک لوگ ہو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ یوم آخرت کو حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہو فل او اومس جب تم میں سے کوئی بات کرے تو اچھی زبان استعمال کرے اگر اچھی زبان استعمال نہیں کرتا تو اپنی زبان کو بند رکھے خاموشی اختیار کرے اسی طرح سے آپ نے ساتھ بنایا ومن کار کو تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے آپ نے امیر ساتھ روایا وہ امر کانا بالکل عمرہ آخر بہ تم میں سے جو انسان علم رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اسے چاہیے کہ ایک مہمان آئے تو مہمان کی خاطر خاص عزت کرنی چاہیے اور اس کی تقریب کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کور حسن کا حکم دیا ہے اب پورا عظمین میں موسا رہے اسمراط صاحب اور ان کے بھائی خارون رہے اسمراط اور ساتھ جب فرعون جیسے طالب اور پورے انسان کے پاس اپنا پیغام لے کر کے لیے تو اللہ رب العالمی نے دونوں نبیوں کو حکم دیا فرعون سے بڑا دنیا میں کوئی قابل نہیں اور پوسا رہے تھا کام ہر رسولوں پیغمبر کلی منڈا ہیں ان کے مقام و مرتبہ کا بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکو لال کوئی لال لہ یا ہمارے ندی پوسنا اور اس سے گفتگو کرنا تو نرم گفتگو کرنا اچھی گفتگو کرنا لال لہو یا شاید کی فرون تمہاری نرم اور اچھی گفتگو کو سنے اور اس پر غور فکر کرے اور اسی بات کے لانے کی ہدایت اس کو مل جائے میرے بھائیوں اتنے پڑے کافر پھر آپ سے بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا نبیوں کو حکم دیا کہ اس سے اچھی گفتگو کیا کرو یہ نام حسن بسری رحمت اللہ عشا کی تفسیر کرتے ہیں وقول اللہ سے حسنان ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو حسن بسری رحمت اللہ اس کا مانا مطلب بتاتے ہیں یہ امراض معروف نیکی کا حکم دو برائی سے ہو اور اسی طرح سے اس کی جہالت پر صبر و تحمل سے کام لو وہ اور اگر اس پہ کوئی بدقرامی ہو جائے تو ان سے کام لینے کے بجائے ہونا کو اگر گزر سے کام کر لو تو میرے بھائی اللہ رب العالمین میں چاہے ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو کرسچن ہو بدھسٹ ہو یا بدرتی ہو فر کرنے والا ہو آپ کے سامنے جو انسان ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ انہیں کلام کا حکم دیا ہے حضرت امام کا تعداد رحمت اللہ نے اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں مکے کے رہنے والے ہیں ساری زندگی حرم میں گزری ہے اور حرم مکی میں بیٹھ کر کے جنہوں نے عرصے تک تفصیل و حضیث کا درخت دیا ہے ان کے پاس ایک شخص دورا ہوا آیا اور کہا امام صاحب بات آپ کے پاس میں دیکھتا ہوں کی بھی آ کے بیٹھتا ہے اور بدترین سے بطرین, کنے بدترین بھی آ کر کے بیٹھتا ہے اور آپ سب سے باتیں کر لیتے ہیں یا کتنے سے بڑا نزاد ہوں مجھے بڑا غصہ آتا ہے اگر کوئی پورا آدمی پارٹی نظر آیا یا بدتی نظر آیا تو فورن میں ڈاک پتا شروع کر دیتا ہوں ایک آپ رحمت اللہ نہ اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھرے بڑی پیاری تعلیم دی کہ اللہ سے تو سے دینے والا نہیں ہو سکتا اور جو پورا آدمی تیرے سامنے آ کر کے بیٹھا ہے وہ شروع سے زیادہ پورا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اللہ رب الف اپنے کبھی کبھی اللہ پوسا اور ہارون نبی اللہ نے اس طرح حکم دیا اس کا شروع سے بات کرنا تو اچھی گفتگو کرنا یہ اخلاق ہے کہ کسی سے بھی بات کریں تو نرمی سے بات کریں خوش اخلاقی سے بات کریں خشک دینے والی والی راج پیار کریں اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے اس سے مسلم اور غیر مسلم کے کوئی تکلیف نہیں ہے اسی طرح سے اللہ رب نے اگر ہمارے زندگی ہمارے دائیں گائے ہمارے آگے پیچھے بچنے والے مختلف قوموں کے ہیں وہ مسلمین ہیں تو ایک بڑی ذمہ داری گئے کی ہمارے اوپر اللہ کا نام جو مقرر کی ہے اور ان کا جو حق بنتا ہے اللہ قرآن کا سن تنہرے کے ڈرے شاخرماتے ہیں الحسنہ کام دے بل موتی اے ہمارے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیں اچھی زبان کے ذریعے مور حسن کے ذریعے اچھے طریقے کے ذریعے مجھے علاقہ بھی وقت کبھی حکمت مؤ حسنا حکمت کے ساتھ مؤد حسنا کے ساتھ کو دعوت دیں ہمارے اوپر ایک فرد ہے خریدا ہوتا ہے ہمارے بائیں جو گئے ہیں ان کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو دین کی باتیں بتائیں حکمت کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ نصیحت کے ساتھ نرمی کے ساتھ حسن سنوبی کے ساتھ سب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کریں اور اجازت سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور غیر مسلموں میں دعوت دینے کے لیے اسٹیب لگانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے آپ چاہ رہتے ہیں آپ کے گائے گائے آگے پیچھے اگر غیر مسلم ہیں آپ ہی بیٹھے بیٹھے لگائے بھی آپ غیر مسلمین کو دعوت دے سکتے ہیں یہ ہر مسلمان پر غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے حا وہیں کہ کتنے بڑے فریقے سے اور خیر مسلموں کے کتنے بڑے حقوق کو ہم نے ترک کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس فریقے کو اپنانے کے تو ہی نصیح فرمائے یہ ضروری ہے اتنا یاد رکھیے گا کہ اسلام لان اسلام کے لیے دنیا میں کسی انسان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہمارے گائے بائیں آگے پیچھے جتنے بھی غیر مسلمین ہو دعوت تو ان کا حق ہے ہم ان کو دعوت دیں گے لیکن اسلام لانے پر ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہم ڈنڈے کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے اسی لیے رب العالمین نے پرانے پاک سورت البکرا کے اندر اعلان کر دیا ہے اے نانو یاد رکھو لا نہ اسی زبدستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا آپ اسلام کی دعوت دیں گے اسلام کی خوبیاں بیان کریں گے اسلام کی تعلیمات اور ہدایات پیش کریں گے آپ اپنا اسلامی اخلاق کے سامنے رکھیں گے لیکن ذریعے کے ذریعے زبردستی مسلمان نہیں بنایا بنا سکتے اسی کے بارے میں منع کیا امیر المومی رضی اللہ سارا جانتے ہیں یہ ایسا مرد مومن ہے یہ ایسے مرد مومن گزرے ہوئے ہیں جس کے نام سے کسا کتاب میں تھے پوری دنیا ان کے نام سے کرواتی تھی ان کے سامنے بوڑھی اور بوڑھی ہے اس بوڑھی کو مر فاروق رضی اللہ ہو, تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دیا اور فرمایا اپنی جان آپ مسلمان ہو جائیں وہ بوڑھی عورت کہتی ہے یا عمر میں مسلمان ہو کے کیا کروں جنوا ہو سر وہ انکار نہیں کر سکتی ہمت نہیں جراط نہیں لیکن اسلام میں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا یہ بات اس لیے ہم واضح کرتے رہے دنیا کا کفار مشرقی انکانی دیا یہ اسلام دشمنی کی میڈیا جو یہ ایران کرتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو جب حکومت تھی تو دنگے کے دور سے کافلوں کو مسلمان بنایا ہے یہ کبھی بالکل بکواس ہے یہ جھوٹ ہے دنیا میں کسی مسلمان نے کبھی کسی کافر کو دنگے کے دور پر مسلمان نہیں بنایا ہمیشہ مسلمان بنایا ہے تو اسلام کی قربت دے کر کے اپنے اخبار کے دل اور اسلامی خوبیوں کی بنا پر عمر فاروق رضی اللہ تاران ہو جاؤ وہ کہتی ہے یا اتنی قریب اے عمر اب میں مسلمان ہو کے کیا کروں گی جی اب میں اپنے دین کو کیا چھوڑوں اب میں کافی بوڑھی ہو چکی ہوں اور بالکل موب کے میں قریب پہنچ گئی ہوں عبر فاروق رضی اللہ تاران ہو جس کے ہاتھ میں دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے جس کے ہاتھ میں سب سے بڑی طاقت موجود ہے اس پوری عورت کے نثار سزیرے پر طاقت کا استعمال نہ کیا کر کے اگر فاروق ریٹا اے بوڑھی ماں ہم نے اپنا فریدا ادا کر دیا رہی بات اگر تم نہیں چاہتی تو لاحدین زبردستی تم کو ہم مسلمان نہیں بنائے یہ سائیں یہ ان کا حق ہے انہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نہیں بنتے ہم کو لیادہ کروں ان کو الحمد للہ وطفیٰ اسی طرح سے ملک مسلموں ہم پر جو حقوق بنتے ہیں یا ہمیں جو ان کے ساتھ دیکھ آنا چاہیے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پڑوس کا بڑا چکر ہوا کرتا ہے پڑوس میں کبھی عیسائی آباد ہے کبھی ہندو آباد ہے کبھی کوئی اور مذہب والا آباد ہے میرے اس کو بھی کنی مت سمجھو اس کو بھی کنی مت سمجھو ہمارے پڑوس میں در کوئی آباد ہے سمجھو کہ ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دعوت اپنے اسلامی اثرات کے مظاہرے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے اس موقع سے فائدہ تھا حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی علیہ عرصان کی خدمت اب میں برابر ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا لیکن دو چار دن گزر گئے اور وہ یہودی بچہ نہیں آیا آپ کی خدمت میں آتا تھا آپ کے لیے پانی لا کے رکھتا آپ کا جوتیاں سیدھی کرتا تھا یہودی ہے خیر مسلم لیکن آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا چھوٹا بچہ اور جب گائے ہو گیا دو تین دن دو تین دن میں نہ آیا تو نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا وہ یہودی بچہ جو آیا کرتا تھا کئی روز ہو گئے نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں نے پتا لگایا کہ کی یہودی بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے تو معلوم یہ کہ وہ بیمار ہے بہت سخت بیمار ہے نبی علیہ السلام سامنے کے لے کے ساتھ ابو بکرو امر نکلے صاحب کرام کے سے ایک کمار کا کائی نبی رہتا پہنچے اس یہودی کے گھر کا دروازہ کٹکٹایا یہودی دروازہ کھولتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں اس کے ساتھ دروازے میں کھڑے ہیں کہنے لگے آپ نے فرمایا مجھے اس بچے کی یادت کرنی ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارا بچہ بیمار ہے اس نے کہا دروازہ کھولا اور نہ کر کے نبی علیہ السلام کو اس بچے کے سراہ بیٹھا دیا بعض سراہ بیٹھا ہوا تھا لیکن نبی علیہ السلام جب رہے تب اس کے دودھ کھڑا ہو گیا اور نبی علیہ السلام کو سرا نے بٹھایا سہا دے کے نام گرد ہے آپ نے دیکھا یہ یہودی بچیاں بالکل بہت, بہت شریر بیمار ہے آپ نے اس کو حکم دیا اے میرے نیا گڑھا بچے بہری موقع ہے تم کرنا پڑ کر کے مسلمان ہو جاؤ کچھ یہودی بچے کا تعلیم باپ کہوں دی کھڑا ہوا ہے حدیث کے اندر آتا ہے مالک رضی اللہ کہتے ہیں میں آپ کا خالب تھا بچہ تھا جب آپ جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا جب آپ اس اسودی بچے کو کہتے ایسے رسرمان ہو جاؤ یہودی بچہ اپنے باپ کو دیکھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اسمان ہو گیا تو باپ کی شروع کر دے گا تعلیم اس لیے سارا خاموش صرف آپ نے اس کو حکم دیا ایسے رسرمان ہو جاؤ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تیسری مرتبہ آپ نے دعوت دیا مسلمان مانگا موقع اچھا ہے اپنے باپ کو دیکھتا ہے تیسری مرتبہ یہودی بات کہتا ہے اے میرے بیٹے اصے ابل مجھ کو نہ دیکھو محمد ابوال کاسم ہیں ان کی بات کو مان جاؤ فارغی طور پر یہودی بچہ جب اپنے باپ کر کے سونا پایا اسی وقت اصد کرما پڑھ اور کرما پڑھ کے پڑھنا ہے کہ ملک سے بچے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کر رہے تھے مالک رضی اللہ تارا ہو کہتے ہیں جیسے اس نے کلمہ پڑھا پڑھ ملکل موت نے اس بچے کی روح کو ختم کر لیا نکل رہے پر اے اپنے ساتھیوں کے لیے اور باہر نکلے گوشت کی کی اور چیزیں بیان کی ہمارا سبق بنایا اس بچے کو آخری میں کرما پہننے کی توفیق ہوئی اسلام لیا آپ آگے بڑھے اپنی نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں سوائے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سنا کہ بچہ ہے وہی را اصل تو بہت بورا کیا لیکن سواب بہت بڑا پا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس تمام مواقع جو ہمیں ملے ہیں ایک کے اندر یہ جو خیر وغیرہ اور تھا وہ تو تبدیل اپنے اخراج کا مظاہرہ اپنے نامی کیریکٹر کا مظاہرہ اور اسی طرح سے اس نامی تعلیمات آپ کر کے حقیب اسلام سے ان کو متاثر کریں یہ بہترین سنہرا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی طرح سے نبی علیہ و سراغ نے اے اگر اے کافر ہو رشتہ دار ہے کافر ہے ہے تو آپ نے کتنا بھی اخلاق سکھوایا ہے کہ تمہارے رشتہ دار کرتے کافر ہو لیکن ان کے حقوق تمہارے اوپر ضرور ہے ان کے ساتھ ملے رہنے کرتے رہو اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت بھى ات بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی اور آنے کے بعد بیٹھ گئی میں ہوں نبی رہ کے ساتھ ہوں مت ہماری ماں آئی ہوئی ہے اور پتہ لگاتے ہوں گے کہ میری جیسی کہاں رہتی ہے ہے کہ اگر پوچھتے ہی گے میرے گھر میں داخل ہوئی وہ کچھ امید لگائی ہوئی تھی میں سوچتی تھی یہ کافرہ ماں ہے یہ یہاں تو ضرور ہے لیکن یہ مشکل ہے یہ کافرہ ہے اس لیے اس کے ساتھ میں خود سلوک نہیں کروں گی ہے نبی ایسی کے ساتھ رہی اور میں نے کہا یار سور آپ خراب بتائیے نی ماں آئی ہے اس لاپ کو پسند نہیں کرتی ہو اسلام کو نہ پسند کرتی ہے کافرہ آپ اس نے کہا ہے درخت ہے اور ہم سے امید رکھتی ہے کہ جب وہ جاننے لگے تو اس کو کچھ توحفے سہارے پی ہو آپ نے ساتھ سنایا کافرہ ہے اسلام سے دور ہے مشرقہ ہے اسلام کی دشمن ہے لیکن تمہاری ماں ہے سیری امتی تو اپنی ماں کے ساتھ سلے رہنی کرو اس میں سلوک کرو اس کی اچھی سیاست کرو اور جانے لگے تو اس کو تم نے سہارے سے نماز کر کے دیکھو میرے بھائی سب کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اللہ خالا سب کو عمل کرنے کی توفیق رکھتی فرمائے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے ادھر آدمی ہم نے جو بیمار ہو سکتا کلیہ فرما دے جو مضبوط ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے کی پریشانی کو دور کر دے آنمین ہم نے جو ہمیں پور کرنے ڈوبے ہیں ان کو متعدے سنت بنا دے ادھر آدمی ہم نے سب کو غیروں کے حقوق پہچاننے کے تو ہی فرما اور حقوق کی آزادی کے تو حکم اللہ ول مسلمین امان اللہ رہا ود کردو کرانا اکبر